ساتھی تو کوئی جچاو میں نہ پائے جلنا پڑ مطلب نہیں مطلب کہ معرفت مکمل کٹھی ساری لبنی چاہیے روزانہ جنہ لبی اتفاق ستم نہ محبت میں کچھ مزہ نہیں یہ بھی تو ستم ایک بازار کے شاط آتش تیر میں کنی تم یعنی کہ وہ عاشق جن سے تمہارا تعبیر کر دیں گے رحم اللہ مسلم محمد علی دوسری شرط سلطان ہے یہاں یہ مسئلہ سمجھو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 کیا؟ اس وجہ رکھے گا کہ حکومت اسلامیہ دیا حدود ہو گیا وسیع عمر حدود کیا ہو گیا اب ایک حاکم کا لوگوں کو سنبھالنا ان کی نگرانی کرنا مشکل تھا تو خلیفہ کے آگے نائب ہو نو گئے تو خلیفے کے جڑے نائب ہوں نا حکام انہوں سلطان کھلے سن ہر سمجھ لگی امرا فیر اگوں سلطان جڑے نے مختلف شہروں کے پھر حکام تیار کرتے سن وہ بن جاتے سن بلاد والی والی شہر والی مصر سمجھ لگی بطلعا, ایک زلدہ سلطان لطان بہت خلیفا دا ہوں دا اچھا، ملے نہیں؟ سلطان بہت خلیفہ دا خلافت دے اندر خلافت شرط قریشی ہونا سنت نزدیک کیا اب بول ہیں ہاں <تفضل> <تصف> <تصف> خلیفہ نہیں بن سکتا ہے آل سنت کے کری سلطان ہو سکتا ہے خلیفہ نہیں ہو سکتا ویڑی ہے نا خلافت کبرا جڑی وہ صرف کہتے ہوتے شرائط نے قرائشی ہوسلم ہوئے قرائشی ہوئے آکل بالک مذکر ہو شرائت ضروری ہے. لگی گل جی نہ سلطان اور خلیفہ نہیں ہونا سنت من خوریش اچھا تو بلا تو ہو گئے وہ ہو گئے یہ سلا تین تھے ہوں امیر البلد بلد ایک تو ہو گیا نا امیر وہ تو ہو گیا خلیفہ امیر ال بلد شہر کا امیر ہو گیا ڈگری سمجھ لگی گل دی یہ پورے شہر دے عملے اتنے ہوں اتے کہہ لو ہلو آکد پارک کر دینا رکھ لینا فیصلہ کر دینا توڑ دینا حل اصل ہی دے بدھی بدھی چھوڑی من ادا نا <laughs> بڑا مرد نا جدو جی چیل کر دیے پکی ہو جی اگے کو نی کلو سکتا وہ سکتا کوئی یہ مطلب اس طرح جنہیں چلتی ہو ربابے ہلو آک دول مرے ایک بندہ تو بندہ اچھا یہاں پر سلطان کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھو بھائی جو سلاطین بن ہاں ادھر دیکھ وہ میں سمجھاؤں آپ کو جو خلیفہ ہوتا تھا نا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 ان کی نسل سے تھے سارے ان کو اس وجہ سے خلافا بنو عباس کہتے تھے جا خلافا اباس دوسرے تھے خولا فائے بنو امیا کیا خولافائے اماویہ کیا اے حضرت سیدنا نہ سرکار سرکار نا سمجھ لگی یہ اما بھی سن بنو امیا امیہ جڑا جی ہے لگی یہ اصل میں تھا محبت اتو بنیا تو سم لگی اور بنو میا جڑے منہ حضرت معاویہ جڑے نے بھی بنو میا تے حضرت عثمان بھی بنو میا جلے مولالی جڑے نے یہ پہلوں کیونکہ خلافا باسی بادش اصل وہ خلیفہ جڑے نے انہوں دی خلافت جڑی ہے نا وہ جاری رہی پھر ختم ہو گئی دی خلافت, پھر ہے تقریبا. یعنی لمبی خلافت دی رہی یعنی الدین سیوتی رائےا اللہ پچھے وہ سارے خلافا ذکر اس زیور لکھے گئے سمے لگی گئی جتنے تک جتنے تک خلیفے مطلب چلے نا وہ سارے مسلمانوں کے خلافا جڑے نے قرائشی ضرور ضروری سن تو خلفا باسیئر ہے تو خلفا پہلا بنو میجر ہے پہلا تو خلفہ اربا رہ چار خلیفے پھر سلسلہ آ گیا تو بعد انہوں کا چار خلفات تو بعد امام حسن پاک باقل. ہو گئے حسن پاک بعد حضرت معاویہ ہو گئے سمجھ لگی پھر گیا سلسلہ جڑا نا اموی خاندان پھر <repeated story> اگوں عباسی خاندان آیا عباسی خاندان دا پہلا خلیفہ جڑا سی نا وہ ابو جعفر منصور جافر منسور سمامیا مبو ہنیفت دورے سے مرکز جہرا بغداد رہا ہے. یعنی دار دارول خلافا جا مسلمانوں دا وہ کی رہا سی دار الخلافہ بغداد سی پھر جتنے سلاتین سن تحت میں سلطان محمود غزنوی نوی یہ سلطان سی خلیفہ نہیں سی یہ دن چکے محمود گز نبی رحم اللہ اسی طرح سلاؤدینوبی وغیرہ یہ سب سلاتین تھے اور بھی بتھے سن تو اس سارے باوے خلیفہ دی گرفت کمزور سردی تھی خلیفہ برائے نام ہی رہ گیا سی سارے منشور انہوں کو لے اس منشور دا نام اہد سی یعنی کیا مطلب کہ انہیں لکھ کے دینا ہے کہ اے سلطان ہے فلاں علاقے کا یہ فلاں اجازت نامہ جنوب آدھے اجازت ناما لکھ کے دینا کہ منشور بڑی معلومات چیز مطالعہ کھلے گا پتہ اس باب جدو پڑھو گے سمجھ آئے گا ورنہ روڑے پینے ہر خلیفا جدوی خلیفہ کے تحت سلطان رہنے نے سمجھ لگی ان آستے منشور حاصل کرنا کی سر خلیفے تو ضروری ہوں دا شرط ہوں سم لگی آنجا. اگر وہ سے سوتا تو پھر متغلب متا گلب شمار ہوں متاغل متغلب کل فکا لب یعنی کیا مطلب کہ ڈنڈے تھوٹے آ کے جڑ گیا ہے؟ اپنا علاقہ سنبھال لیا سو سلطانے بولتا لڑائی ہوتی جی ہاں جی سب خلافت سی نیابت رسول لہذا رکھا گیا جی جا رسول اللہ کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاندان, خاندان دا ہوئے کوئی بندہ بھی انہاں دی اطاعت تو انکار نہ کرے اگر تھلے برادری چھوٹی برادری دا ہوندا کوئی تے قریشی برادری سی وڈی تے قریشی برادری دے بندیاں دا انہاں دی اطاعت کرنا بڑا مشکل سی پھر ہاں جی لگی کہ نہیں لگی بالکل وہ نے کہ اعظم میر باوی سرکار نے اعلان فرمایا کہ انا اولو بلوک اس میں یہ دل دل ہے دل کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ردی اللہ عنہ سن لو جی آپ جب توجہ جی حضرت سیدنا حسن ردی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ صلح سے پہلے کیا؟ سے پہلے یا یوں کہیں حضرت حسن کے تفویض خلافت سے پہلے فضل کیا فضل کیا, و... کیا, دنتا, کیا حضرت حسن تفویض خلافت سے پہلے حضرت سیدنا معاویہ ملک شام پر بادشاہ رہے ملک تھے وہ خلیفہ نہیں تھے وہ مقرر تھے اس علاقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصف تورات انجیل میں آئی تھی کہ ملک ہو بھی شام वाँ वाँ वाँ वाँ। وہ حضرت سیدنا معاویہ کی ملوکیت وہاں پر جو رہی ہے दी दी اس کا یہ ذکر آیا تھا दी کہ दी رسول اللہ کی ملک, ملک ہو بھی شامل ملوکیت شام میں رہے گی दी दी تو وہ واسپوت تھے تو آپ وہاں پر ملک رہے اور یہ خلیفوں کی طرف سے نائب تھے یعنی آپ سمجھ آئے کہ نہیں दी दी दी दी दी दी حضرت صدیق اکبر کے دور میں وہ وہاں پر مقرر ہوئے حضرت عمر کے دور میں مقرر رہے حضرت عثمان کے دور میں مقرر ہے علی کے دور میں بھی ادھر رہے پھر مولا علی کے ساتھ وہ ذرا جنگ چپکرس سے بن گئی تو حضرت معاویہ اس وجہ سے اول اولملوک شمار ہوتے ہیں سمجھا ہے کہ نہیں وہ صرف ملک شام خلیفہ پہلے تو خلیفہ کے ساتھ تھے نا پھر حضرت معاویہ کے دور حضرت مولا علی کے دور میں آپ مقابلے میں آ نا, نا. تو ان دنوں میں ان دنوں میں جی. وہ باغی تھے اس میں کوئی شک نہیں حضرت سیدنا علی مشکل پوشا اگرچہ ان کی بغاوت جو تھی تو وہ اجتہادی تھی جس کی وجہ سے مذمت نہیں کر سکتے پھر جب حضرت سیدنا حسن پاک نے آپ کو خلافت تفویض کر دی اس وقت سے آپ خلیفہ مقرر ہو گئے اور خلیفہ برحق ہیں نے وقت تک برحق خلیفہ رہے یہ اہل سنت مول علی پاک کے ساتھ ہی آپ کی خلافت کے ساتھ باغی ہاں وہی خلافت بھی ہاں مطلب خون عثمان سیدنا عثمان غنی کے خون کا مطالبہ تھا نا اصل کو مقصود سمجھ نہیں آ لیکن جب اتنا ماں میں برحق نہ کی انہوں نے تو بغاوت کا اطلاع کو ان کے اس فعل پر کیا جاتا ہے یہ جو واقعہ سارا نے یہ تاریخ کی کتابوں میں سب تاریخ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 جو جس طرح کی حکومت حکومت میں جو طریقہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خلفہ راشدین کا تھا جی جی وہ ان کے پاس نہیں تھا خلافت علا منہاج نبوت اور وہ تو جب خلافت ان کو ملی ہے نا کیا خلافت ملی ہے بولنے جب خلافت ملی ہے تو خلافت علا منہاجی نبوت ان کی نہیں تھی خلافت علا منہاجی نبوت ہے کہ خلیفے باش رحن سہن سارا کو نبی پاؤں گا یعنی وہکم مل رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضرت معاویہ اللہ تعالی نا او ذرا حالات بدل فرماند سر بدل جانا نا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 جو جب ہم کہتے ہیں نا اصل مالک اس وجہ سے ان کو کہا گیا ابل ملوک ہے کہ میرے خیال میں ان کی حکومت جو ہے نا ان کی حکومت کسی خلیفے کے دور میں تبدیل نہیں ہوئی کسی وہ ہمیشہ ادھر یعنی حاکم رہے اس وجہ سے مالک ملک اور مالک کی طرح رہے حالانکہ خلیفہ خلیفہ کے تحت ہی تھے है, है, سلطان, خلیفہ سلطان ہوتا ہے. جیسے سلطان ہوتا जी, जी, یعنی, مستقل رہنے کی وجہ سے ان ہاں جی جی اور حضرت کے لیے اب ملوک کلف جو ہے وہ مقام مذمت میں نہیں استعمال کیا گیا یہ جہالت ہے جن کی وہ کہتا ہے ہاں وہ مقام مدم میں ان کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجلہ کیوں شان کی بتا دیے ملک کو بھی شام وہ تو پھر وہ ملک تو پھر یہی تو تھا رسول اللہ کی یہ شان حضرت معاویہ کے واسطے سے ظاہر ہوئی یہ سیرت کی کتابوں میں تورا تنجیل کے حوالے سے تاریخ الخمیز ہاں سب میں ہے مدارج میں بھی آئے ہاں سب میں خیر سلطان شرت <تصفح> <شرط سحت> سے <آجی. تصفح> اگر یہ نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا بول بول بول, بول, بول وہ شرط ادا مطلب <تصفح> شرط, شرط, شرط سیاحت نہیں آ رہی ولو متغلبن چاہے سلطان متغلب <تصفح> ہو یعنی لا دل لا منشور پہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ساری دہڑی پڑی رکھو المتغل اللہ لا آہد لہو ہے لا منشور الہو تاری دہڑی سمجھ نہیں سو <HAM measurements> <Nokia graduates> آہد ہاں وہ ہی آہد ہوندہ سی اے او آہد آکھے منشور نو وہ منشور بنا کے دندہ سی کہ جا پائی اے اجازت رامہ تیرا تو واقعی کونے خلاں علاقے دا یہ پرانا متعلق چشتی دا کام پہا دندہ ہے یہ کدی پڑیا سی فتا ورزویہ شریف تو او جناب تاریخ ترک موالات وغیرہ تو انہیں مسائل دندہ تو پھر اللہ حضرت نے جڑا جا انہوں کڑیا سی اناں سوراں دا رد کیتے خلافت کمیٹی دا رد کیتا کہ او دے واسطے شرطے قریشی ہونا تے پھر جناب س بہرحال بغیر مطالے تو جڑا نا او مطالج برصتوں دیے جینا اوناں استاد دی تقریر برصتوں دیے جینے چ رکھے تقریر کی وساط وساط اے مطالہ کی موتاذ اے بول بولے وہ ساتھ تقریر وہ ساتھ مطالعہ کے کی مطالعہ کیا مرا اب جناب جی آگے فرمایا ہاں نیچے دیکھو بھائی او امرات او امرا علامہ فرماتے ہیں شامی رحم اللہ کے مرأت لا تكون و الا اللہ بن کیا مردار. عورت بادشاہ بنتی ہے تو معذ تغل بن تک بہت اچھے پنجابی لفظ سے ہی ہے تک انار کیوں فرماتے ہیں باب الامامت کے اندر یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ضکورت امام میں شرط ہے کیا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 <سلم> سمجھ لگی امیر المین امام اکبر اس کی وہ شرائط ہیں سمجھ نہیں آ رہی جو امامت کے باب میں پہلے گزرے ہیں جی تو نظر مار ہی لو اچھا ہے وہ ساری شرطیں امامت کا باب کھول لیں جلدی کرو امامت کا باب کھولو کتنے پہلی جگہ آ گیا 500 آ جی پانچ سو سنتالی میرے والا چھاپا جہا ایچ ایم شہد والا پانچ سو اٹتالی سفے لکھا یعنی جی جی جی سنتالی باب الامامت شروع ہو رہا ہے اٹتالی لکھا و تارا تو کون ہو مسلمان ہی آ سگرا و کوبرا دیکھوئے امامت دو قسم ہے سوگر کوبرا ساڈے حضرت صاحب تیسری قسم جو یاد کی تھی وسطہ وہ پیراندھی بالکل بجایا وہ فل قبرا استحکا کو اوے تصرف نی نی عام میں نے اعلی نام ہے کیا بات تصرف عام لوگوں پر کے استحقاق کو کیا کہتے ہیں وہ خلافت کبرا اب وہ تصرف عام کیوں کہا کیونکہ سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے سلاطین <آئے آئے سلام> <آئے آئے> <سلام> سلا پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے اس لیے بتا کی کوفی الم الکلام ہے یہ جی مسئلہ علم کلام کا ہے بادشاہ بادشاہ وہ تو خیر سلطان سلاتی مگر اچھا نس بہ اہم الاجبات مسلمان سارے اس وقت مجرم تو گناہگار نے وی رکھا ہے سب مجرم تو گناہگار کتی ماں پترا ہر ماوی پاگالیا جہ احمل واجبات کتی ماں دے پترا ان پہ پھر دعوت اسلامی جدو غیر شیاسی اسلام نا دتا تے احمل واجبات کا تارک ہو گیا نو کر رہے ہیں. <تصفح> اس واسطے استاد ارشاد نو آگ، آستاد ارشاد آ موت نہیں آنی تین مر کے رب نو کی جاب دیں گا تا جہل بندہ تیرو تمیز نہیں کہنا سب احمل واجبات کو لکھا کتابیں میں کلام ہے نے وہ نہیں لکھا پڑھا کے تے پھر وہ آسا بھی کہ وہ گل کتے, کتے نے بکواس صاف کی او یہ کہ ہم غیر سیاسی ہیں پھر استاد ساتھ دیا جسم نہ ساری یہ سیاست مراد ہے تو یہ غیر سیاسی آخر کی مطلب ہے सियासत यह मतलब यह निकलिया जेड़ा काम कुछ चंगा इस्लाम का वह भैड़े बंदे लग पैन लग पे, की करन लग पे? करन लग पे। तो ना ना छे तो उन्होंने आ गैर जमुरी कुत्त और सियासत की है फिर यह सियासत सियासत है यह तो फिर इसे तरह ही निका हम शी कर देनिका ही तनजीम وہ نماز پڑھتے نے شیعہ بھی پڑھ پڑھتے سارے نماز خراب کی بائی مارو کیوں بائی ایسے آخ بے نمازی تنظیم اہل سنت جماد کی بے نمازی تنظیم کوئی پوچھو بھائی بے نمازی کی ساڑی مراد يابی, جی مراد نماز پڑھ پڑھتے ہیں لگی کہ نہیں لگی ایڈا میں ایمان لو لکب دیا استاد نا دعا کرنے کہ اللہ یہ ہدایت دے چلو پٹھے سیدھے لفظے نے پڑھائے تو چار آن نہ دع کرنا ہونا میں دعا اونج میں سختی کر نا دعا میں کرنا پکان پیچھو یا اللہ لائے ہدایت دے سی دل رات لیا یہ سب منہرف ہوا بیٹھا اسلام تو منہرف ہوئے بیٹھا ویختے سہی نس بہو آم بلوا جی بات ہے تین ہزار نہیں پھر غیر سیادی کرتے کتی خود ماں نے پترا نے پوچھ آرام دو جب اسلام نو غیر سیادی کیوں آخی جانے جے جی بچے تو دعوت اسلامی دعوت اسلامی آخ دینا یہ دا مطلب اسلام کی دعوت دے کر سیاسی مطلب اسلام کر سیاسی آگے اچھا پھر اگلا جھوٹ ہرمد یہ دس اگر آدمی سیاست نال تلو جو کو ووٹ کو پاؤں ووٹ لینے بھی ہی ہر دے سابی پاک والے الیکشن لے جی تعلیم علی حکومت آستے. ہی ہے تے کتی دے میٹرک کو شرط دا مطلب انگریز دی حکومت دی داخل ہونا یہاں واسطے فرد بن گیا ہے. تے نبی پاک دی شریعت آستے غیر سیاسی او دی تعلیم ہی سیاسی کیونکہ حکومت آستے. مرے سکول دی تعلیم کیے تو پھر غیر کی غیر سیاسی میں ہوئی وہ تعلیم ہی سیاسی بنیادی سیاست ہے یعنی حکومت معلوم ہوا حرام دان ہے جی لیندے پہ جی ظاہر اصل سمجھنے اہی مان ہے ہونا نے مراد لیکن اسے بچن دی خاطر جدو آ گردن پھر اسا اوتا اسا پڑھ لیا اسا دے کول پڑھنے دے پھر اذارہ طریقے نے اللہ کے فضل نال جل شانہ پڑھ گئے خیر ہن اهم الواجبات سی کہ صاحب در فرمانے نے فلذا قدموه علی دفن صاحب المعجزات صدقے جاواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن تو صحابہ نے ان مقدم رکھے ہاں کتی ماں دیا پترا صحابہ دفنے رسول تو یہ مقدم سمجھے ایڈا اہم کام ہاں یہ پہلے اختلاف رہا پہلا اور تین دن تک یہ کام ہوں رہا چنتے رہے ہیں آخر خلیفہ منتخب ہوا سارے کیوں پتہ سی جنا خلیفہ منتخب نہ ہوا کم نبڑے نبیڑ نہیں کم نبڑنے اختلاف ختم ہمیشہ کرتا ہے اور نبیڑا یا پہلے وہ مقرر کرو تاکہ جڑا بھی اختلاف اٹھے گا ہاں جی کریئے ہاں جی وشت شرط کی ہے امام اکبر دی مسلم خور رکر عاقل بالغ قادر کادر کتنا شرط شرطا ایک دو تین چار پانچ چھ سات ست, ست شرح تبا کہ واسطے امام تبراہ امام اکبر خلیفت المسلمین امیر ال سلطان سمجھ لگی اسلاتین یار پہلے تو وہی مسلم اور آنے چار کو کٹے جنوب مکلف سمجھ لگی باقی پیچھے آ گیا مزکر ہو عورت نہیں بن سکتی باطل ہے اس کا ہم سمجھ لگی کہ نہیں قادر ہو کیا آکل ہو ہاں آکل پچھے آ ٹھیک ہے چوتھا ہو گیا مذکر ہو پانچواں ہو گیا <coughs> بالغ <ہو. coughs> سمے لگی <coughs> <coughs> لیکن مسلم ہاں आ... حر حر نہیں نہیں ہوئی نہ مکلف تو ہے نا جدو نا مکلف اس اسلم مراد ہے مسلم آکل بالکل آ گیا مکلف کے اندر تو ان چا کو پہلے چاخو مکلف ہوئے یعنی مسلم آکل بالغ اگے چار چگڑوں ذکورت قدرت خوراشی آج میں مسلم ہونا سلطان شرط شرط کو سلطان امامت اسی طرح مذکر ہونا شرط نہیں مسلمان ہونا ضروری ہے نا اچھا اے دراری ایک فرقہ ہوا ہے وہ کہ امامت غیر قرش چل سکتی اور کابیا ایک فرقہ اولا نے اجماع بول دیں سبحان اللہ سنوے اور, کی اور جی دلیل اور اللت اللت اللت اللت اللت اللت بیان کی ہر ایک دی کافر جڑا ہے وہ اس واسطے نہیں بن سکتا کہ لا جلیل مسلم کا مسلمان دا نہیں بن سکتا, سکتا. کیوں اللہ تعالی خوران نے فرمایا ہے م. کہ نہیں ہے کیوں یہ ہے استدرال اس کو جی جی. کیا طریقہ استدرال اس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 ایک خبر دیتی ہے کہ نہیں کرے اللہ و دا جڑا جڑا سبارکا ہے حاکم خلیفہ وہ ہوں نہ یہ مطلب اللہ سبارک و تعالی دس رہا ہے کہ جڑا نا کسی حق, کسی کو یہ جی حق نہیں پہنچتا جلعہ. کہ وہ مسلمان پر کافروں کو غالب کرے جلعہ. اور ان پر حاکم بنائے اب سمجھ آ دوسرا آبد کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اس کو تو اپنی ذات پر ولایت اور تصرف حق کا حق حاصل نہیں ہے دوسرے پر تصرف کا حق کیسے رکھتا ہے امرے اس کی ولایت لا ولایت اللہ اللہ نفسو اس کو اپنی ذات پر تصرف کا حق نہیں وہ تو اپنے آکا کے تصرف کے تحت ہے دوسرے پر کیسے رکھتا ہے بول دیں اچھا سبج مجنون ہو بھی اسے طرح ہو گیا انہوں نے حق نہیں تصل روک دہا عورتیں دلیل دیکھو والے بال کرار فکان مبنا حال ہند ستر اشارن نبی صلی اللہ علام ہے مراتوں مخاری شریف میں تو وہ قوم کا کیسے فلاں پائے گی جو جو جن کے جن کی حاکم عورت مالک عورت ہو جائے کیا ہاں تو عورت جو ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو حکم ہے قرار فل بجود کا تو ان کا تو ان کے حال کا مبنا ستر پر ہے ستر پر ہے یعنی ان کے حال تو بنا ستر تو مر رہے مطلب ہے یار واسطے انستے ضروری ہے کہ مسور رہے کا احکام یعنی پر انصاف مظلوم سگور سرحدوں کی حفاظت حمایت البا کیا بیضا اصل کا دن کو انڈے کو پھر امر بول کر ملک مراد لیا جاتا ہے کیوں جیسے چوچا ہے ری طرح لوگ مسلمان اپنے ملک یعنی اپنے جا ملک دی حفاظت ملک دی حفاظت اور بیزا بول کر اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا اور حفظ حدود اسلام جرے عساکر وہ آگے کچھ ہے جر آساکر فوجا کھچڑیاں خ... کیا مطلب انہوں نے چڑھائی دے تیار کر کے بھیجنا لوگ بادشاہ چلو ایس ملک جل چڑھائی کروائے چڑھائی کروائے چڑھائی کرو, کرو سمجھ لگی کیوں کہ ہمارے اسلام کا جہاد جو ہے نا ہمرے اسلام کا جہاد دفاعی نہیں ہوتا ابتدائی ہوتا ہے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 تو اب نے مشورہ کیا کہ یار حالات بہت خراب ہیں ان کو واپس بلا لو حضرت اسامہ لشکر کو تو آپ نے فرمایا اگر مدینے کی عورتیں مدینے کی عورتیں آپ نے تو فرمایا تھا رسول اللہ کی گھر والیاں رسول اللہ کے ازواج مطالعات کی کیڑیوں کو کتے کاٹتے رہیں اور مدینے میں کھینچ کر پھرتے رہیں تو فرمایا رسول اللہ کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو ابو بکر واپس نہیں کرے گا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 شاہ پتہ نہیں کی نیاز بیان کر چکے بیان کی تا. اچھا جی ہونا شرط نہیں دا کرا کی دا. کے خلفا سلا تھا نکل جان کیشمی نہیں نہ ابو بکر پاک ہاشمی سن... نے نہ ہاشمی نے نہ ہونا بھی یہ میں رکھنا حکومتا حکومت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 امام سگرا جہی ہوں امامت سوگرا مسلے والی سلطان دیا شرط کو شرطا ہے جہاں بس مسلمان شرط کرافی انہوں نے اتنے لکھے ویکو کی اعتراض کہ علامہ شامی نے فرمایا کہ عورت جڑینا جی نا سلطان نہیں ہو سکتی تکلوبن ہو سکتی بس کی بھائی ذکورت شرط پیسے فرمایا سان ذکر کر کر ہیں ہے صاحب نے کہ وہ شرط سات پیچھو مجبور اکبر تو اللہ یہ فرمانا کہ تکلوپن سلطان ہو سکتی ہے یہ صحیح نہ ہوا نہیں سم لگی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 کہ دلیل دیکھو غور کرو تعلیل کیوں انہیں کی پیچھے <سؤال> کہ بھئی عورت جڑی ہے تو حکم ہے گھر رحا حال دا مبنا جڑا وہ ہے سات یعنی کیا مطلب کہ انہوں نے مستور رہنے کا حکم ہے تو جے او با ہاکم بنے دی. تو غیر مردوں نے آگے آ دے ساتر ختم ہو گیا یہ تعلیل بتا رہی ہے کہ عورت واقع ان کی بات ٹھیک ہے کہ تغلو بن بن سکتی ہے مسلمانوں کی مندی سے آکم نہیں ہو سکتی پتہ نہیں کتنے ستا سینا فیل تیریا میں کھچا جدوں بھی فرنا یہ خچا وڈ جانا او بالکل نیچری تے دلالت ہیں مطلب یہ ہویا سکول مصر تو بات مری لہذا اتنا ناچی شاہ چڑھاوے گا مر رافی نے تھلے کی لکھا لفظ کو پڑو اکھنا ہے میں آخانگ ملنا فوج نہ ہو سہی ہیں کیا سہیل سمجھ لگی واقعہ گہرا سہی ہے لینا کا غیر ماں تا ملتا فی تا علیل فکائے کول قول زاکار زکر ہم شرائط امامل اکبر ذکرن یہ جڑا قول کر دینے اس دے تحت پھر تعلیل ذکر کر دینے ما تعمل تفی تعلیل الفقهاء کاربر صاحب کو اگے کلاس دو دے او جلدی کرو مردانی وی ہن سمجھ آ گئی کیا نا بھئی ایویں نا چیز نہیں گل کسے نال ہی کرنا ہے کرنا دلیل لا لال اس واسطے ساڈے فوکا ہے کہ رام نے لکھا ہے تو سبھی شک دے بلکہ ہوئے مارا ہو کتاب الاجماع پیے امام ابن القطان دی محد سے ابن کپتان اجماعی مسئلہ ہے عورت مسلمانوں کی رضا مندی سے والی نہیں بن سکتی حاکم نہیں بن سکتی بیان بیان بیان ہاں بیان جی بیان حضرت جی اجماعی مسائل کے بیان پر بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں علراف ال مسائل الخلاف وہ بھی اجماع دی حافظ اب نے منظر دی اور پھر سب سے جامع کتاب اجماع پر وہ ابن کتان کی ہے یہ جی یہ کبھی یہ تقریباً مالکی مذہب کے ہیں مغرب کے علاقے کے ہیں یہاں پہ جمعہ کے اندر سلطان توڑا وہ تو ہزار ملا شام سے ہماری اتنا بات کہ المرت لا تكون سلطانا الا اللہ تغلبن بس یہ صحیح ہے بات لا ترادیا ترازی کے ساتھ ترادی مسلمین کے ساتھ نہیں بن سکتی اگر بنائیں گے سارے گناگار ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا بخاری میں لافل قومر و اللہ امراؤ میں براتن مال پہ مطلب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 یعنی جس طرح پہلے لو لگایا تعمیم کے لیے اسی طرح آگے لگاتے کہ وہ سلطان چاہے متغلب ہو بولے متغلب ہو امرے یا مرضی ہو معلوم ہو تے یا اگرچہ وہ عورت ہو کیا کیا کیا اگرچہ وہ متغلب عورت کیا؟, کیا؟, کیا سلطان متغلب ہو اگرچہ متغلب ہو اگرچہ. اور پھر وہ متغلب اگرچہ عورت ہو اچھا, اب سمجھ آ گئی کہ نہیں ठीछ. مانا صحیح ہو ہوگا لا کامت لیکن ایک چیز نیچے پڑھ لو متغل شبرادہ شامل الحمد اللہ لکھ رہے ہیں منفو کے لفی شروطلی محمد جس کے اندر امت کی شرطیں مفقود ہوں وہ ارادیا لو قوم اگر چیک اس پر رادی ہو آپ سمجھ آ کہ نہیں باوے قوم راضی بھی ہو جائے جی شرطان نہیں تو متکلے بھی قرار پائے گا لاہوارو خبھی مطلب متکلے بھی بنے دے متکلے بھی بنے دشن مثال نہ یہ بادشاہ بندے اے گلاں نو انہاں دے تے چسپائی نہ کیتا کرو نا انہاں نال تے لگے کیونکہ اے اسلام دی گلاں کافر مرتدین لوگ کمال قانون کفر دا ہے گال اسلام والی اوتے کیوں خلاصہ میں مجھے مجھے ہے والمتغلب الذی لا احد لہ اے متغلب جس کے لیے عہد نہ ہو اے لا منشور لہ ہن سمجھ لگی جی جی وہ تص جی. کی طرف سے منشور خلیفے کی طرف سے بین سیت سیرت مہاراج ادھر متقلب جہا کوئی منشور نہیں خلیفے کی طرف خلیفے طرف جی. لیکن جی. جی. وہ سیرت جہی نا وہ ریا اور وہ او فیصلے کر ہے درمیان بےفقمل بولا والیوں کے حکم سے تو جمعہ اس کے ہوتے ہوئے جائز ہو جائے گا اس کے حضور کے ساتھ جمعہ یعنی اس متغلب کے حضور کے ساتھ سمجھ لگی گا ہے اچھا جی آگے انہوں نے فرمایا فجوز و امروہہ بھی قامت ہے ادھر دیکھو اگر عورت متغلب ہو کیا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 کر نماز پڑھا دیں سمجھ لگی مجد. لہذا اس کا مغ... وہ خود یہ کام نہیں کر سکتی اس کا مامور اور معدون کام کرے گا دھیرا پوترا مرو وہ پڑھا سلطان ہاں تو والیوں کا کون نہ ہوتے وہ تو خلیف ہے اتے والدی آخری ہوں تو وہی سلطان عبد ہو سکتا ہے نا سلطان میں تو ہو شرط نہیں ہے نا اور اسی سے پتا چل گیا اس حدیث کے سہیوں نے اس حدیث کے معنی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت کرو اگرچہ تم پر عبد حبشی ہاں بنا لیا جائے بنا جائے سلطانیہ سمجھ لگے یہ سمراج وہی سلطان ہے جب نہیں پتا انہوں نے نہیں خلیفہ بھی سلطان امام سلطان سمجھ اچھا اب بھائی عبد جو ہے پیچھے تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ تصرف کا آخری رکھتا اپنے اوپر دوسرے پر کیسے رکھے گا کیا؟ دسارو دسارو دسارو کیونکہ آج جڑے تلا تین نا زیادہ ہے ہندوستان آہ... جی خطبین ابک سمجھ لگی دس سلطان التمش وغیرہ وغیرہ غوری یہ سارے غلام سان سمجھ لگی گل غلام بھی سن سلطان بھی سن مطلب ہے نا. او ہو, او او تعلیل وہ تعلیم جی اس کلام ہے پھر بچے پیشو اکمل بھیجو تعلیل جہی ہے کہ اس کو حق کے تصرف حاصل نہیں ہے حق حاصل نہیں اپنی دت دو چلا ثابت اتو سابت کسی ایک دے نہیں ہو ہوتا مرے گل اگر میں تالیل غور کر پھر تم امام اکبر ٹور مر رہے وہ ہوتے میں پا گیا کیا ہے میرے سوال دا جواب دے پیچھے انہیں آخ اپنی ذات دے تصرف دا حق حاصل نہیں لا ال نفسی کیف لہو والا تو سلطان جو بنے گا تو تو لوگوں نے تو ولایت نہیں تصرف نہیں کر رہا تو تعلیم تو بتا رہی ہے کہ بالکل اس کو کسی طرح بھی تصرف کا حق نہیں ہونا چاہیے ہاں کہیں نہیں لہذا وہ والی نہیں بن سکتا دواب کا سبب پہلا سنا کا کیوں لیا ماری نہیں پتا آنا کی مر لان سا سنو ہوں ہوں نہ چپ خچا ماری جانے اپنی ہوں سنو میرے دین جی گل آ گئی انشاءاللہ اللہ اللہ صحیح آئی کہ <مازورة> <esan> ایک ہوتا ہے عبد د عبد کی قسم میں عبد معذون جس کو مالک کی اجازت دے دے کہ تو میرے مال میں تصرف کر سکتا ہے اب تصرف اس کو بال حاصل ہو چکا ہے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 یہ معزون ہوتا ہے سلطان خلیفہ کی طرف سے لہذا اس کا بل ادن جو ہے وہ تصرف باقیوں پر ہو رہا ہے اور وہ صحیح ہے خلیفہ جو ہے وہ سلطان کو اجازت دے عبد کو اجازت دے لیکن اس پر پھر یہ ہوگا کہ جو عبد ہو متغلب پھر اس کی سلطانی باطل ہونی چاہیے اس کی حکومت باطل ہونی چاہیے जी کیوں کہ اس کو کسی نے اجازت نہیں دی नी नी لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دوسرا نااہل جمعہ عورت متغلب ہوئے تو مجبورہ انہوں حاکمان نے گیا ہے نامن ہوگا تھا کہ چیتر نالت آئی کری سب میں لگ گیا لی اسی طرح ابد اگر بن جائے گا سلطان تلو بن تو مجبور سلطان صحیح قرار دتی جائے گی جلده جلده ہاں او امرے کیا ہے او مامورا او مامورا او یہ تھے تائے میرے کوئی تائے بیڑا گھر کہ میں آنا پیچھے مصنف نے عورت ذکر نہیں کیتا ایک ہی تو آگے معمور آتا ہوں او معمورہ بے قامتہا عجیب گل او کہ اتنے بھی مامور اتنے تھلے بھی مامور اتنے کاتب کہ کاتب جہے نے مسنفین نے دشمن ہوں اناس خوان دل مسنفین کیوں یہاں ایسا ایسا کام کر جانا ہوں کہ لوگ گاڑا مصنف مسنفی ایک مصنفی کر گئے ہزار جاتی دیکھو کی لکھ گئے لکھا نے لکھیا قاتب سرکار نے اس واسطے غلطی ہوے اب والا منصوب کرنا ہے قاتب دی طرف جسلے نسخ متعدد وغیرہ تو بالکل تحقیق ہو جائے کہ نہ سکھ کوئی غلطی نہیں اتنے پھر تھان منصوب کرو مسنم کی طرف ہو ہو ہو گیا گیا گیا سب کے کتاب کو آپ ہی لکھتے اندر اور اگوں کاتب نے تھا لکھتا پہلے نسخے کم بننے اچھا م ہوں تھلے مسئلہ اچھا آ گیا کہ او بے قامت حضرت نائب کیوں آخ ما دو کا بادشاہ چلا جا کسی پاس نائب چڑھ جائے معذو مامور وہ ایک ہو گیا جڑا مامور مامور بے فام یعنی دباد ایسی سیاست بغیردیمتا مطلب تو تھا جو خالی ایک, ایک سو انتالیس دو دو دو دوسری ہاں جی با جی آلہ بدنام آلہ بدنام حرج کوئی فتوا ہے بدنام ہو فتوح دے اتلا حالت کو دتوح دالی ہر پتا رکھا, رکھا دا اور میں آج تقریر گا ہوں میںکری کردیثی دعست حقے بکے ہو جاؤ جی ہاشے لکھیا ہے ہاشے دیا گلتی کٹ کٹ پاسے کرتا جا کتب ہیں مراجات کرتے ہیں فورن پہنچ جاتے ہیں جی کتوں گل نہیں کاشیا چڑھا کے تحقیق طبیعت تحقیق ہے طبیعت میں تحقیق ہے مارے کی کریے ہاں ہوں سونے والا وہ اے دن ہونا مرو مروتے مرو ہوئے ہوئے آبد والے یا آمالا نہ علم تجرب ان کی ہت ہو پتروں کوئی تصرک حاصل نہیں وہ عامل بنا کسی ناہ علاقے کا جانا جی جی کیا جی جی جی. ناہیا دا کسی دا. علاقے کا دا. عامل بنایا جی جی جی. امر جی جی جی. وہ نکاح نہیں کرا سکتا یعنی حق نکاح کرا دا نہیں ملنا جی سقیرہ نکاح چکراوے مر مر رہے پہ آیا سی نا نہ اس وجہ سے آپ دکاج نہیں بن سکتا کیوں وہی دلیل لا بلا الانب سی مر مرے لاولاب سی اس کو تو اپنی داد پر نہیں ہے فدران غیر رہی والے ان شرطا ہو رہی ہے کزا دی شرتے ہوئی لیا گلام بن سکتا بات لو اس کا پڑھا نہیں کہڑے کہڑے روزانہ مسئلے نمے تو نمے تو کھول کر دو رو سارے پڑھا شامی کون پڑھا دور لیکن کو فتح رزیا کہ سبحان لیکن تخصص فیلفکے کا کیا تھا یہ پہنچے ہوگی جناب جی نکاح اور اچھا لینا ہوا یا تھا میدان بلایا تھا اے اے مسئلہ سمجھو بھائی یار ای تسری آ گئی کہ بھائی وال والے یا آم والا نہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھائی ہاں بھائی میں نظر تنی مرو کام لکھا جی لکھا جی لکھا کہ بھائی سلطان ابد جہا سلطان یہ عامل جڑا آمل جہا ہے یہ ان لگتا سی ایک ہے جس طرح عبد خدمت کر سکتے نا وہ تو خدمت آ سر عبد ابد کر مور ہوے کسی کام کی خدمت دے تو نہیں سکتے لیکن یہ ہے بھائی فیصلہ اور تصرف جس کے اندر ہے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 یہ دیکھنا پڑے گا اگر اصل گل سلطان جو ہے نا کئی معنی رکھ دے آپ سلطان سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں قرآن سلطان مبینہ، سلطان طاقت کو بھی کہتے ہیں سمے اور سلطان سلطنت سے قہر تین بجے اشتکاق چلو گے چلو چلو چلو جلدی پتا <متخلا> لگ گیا <متخلا> کہ تصرفات <متخلا> مامور <متخلا> بے قامت یہ تحت اللہ شامی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ شامل امر و دلالتن امر دلالت کو شامل ہے امر دلالت کو شامل ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر دلالت ہو جائے اس کے یعنی اوئے یہ کامدی دلالت ثابت ہو جائے تو تا بھی وہ امر امر ہو گیا سراط ان سراطن ہو گیا ہو گیا اشارہ دلالت نال. ہے نا؟ جی جی جی جی تو لگ جاندہ کہ ایک مطلب جس طرح بنے گا امر نی میں دلالت دلال سکتا. دلالت نال مسلم دلالت آج ہی میں پیچھے آ تو دلالت مسجد بڑا ما آخرس امربل جمع جڑا ہے امرب کامت جمع ہے منف بدائی لے امرام یہ میرے لہو اقامت خلاصہ سنو بھائی اس مسئلے کی تائید پیش کر رہے ہیں کہ امر دلالت کو شامل ہے باہر میں فرمایا کس میں باہر میں فرمایا کہ جس شخص کو عوام الناس کا کام سپرد کر دیا جاتا ہے شہر میں کہ یہ معاملہ دا تیرے سپرد لہو اقامت جس بندے دے اس طرح عامہ کیا امور عام عامہ جڑے عام مطلب کم عوام الناس تے او جے دے سپرد کر دتے جان گے تو او نو حق اقامت دا حاصل ہو جائے گا چاہے سلطان اس کی طرف صراحتن تفویض نہ کرے یعنی جس لے سلطان نو کہندا ہے کہ اس شہر والی تو ہے کیا والی تو ہے تو ہے او دے کی حق اقامت دا حق حاصل ہو جائے اقامت دی ملدا کیوں کہ صراحت نہیں تو دلال در بیچ یہ فیم سورس کے متعلق نہیں ہے امرا عام حال ہے معاف کرنا سب ہاں بھائی لیکن شرط قصبہ کبھی دن چروز رکھنی اچھا ہوں اگے ایک نو مسلا ہے کہ ظاہر بات اہلیت نائب شرط ہے کہ اگر نائب بنا ہے عورت نہیں بچے آہلیت شرط ہے جی جی. جی جی. کام کرا جلدی کر پردہ کرا تو شاہ جہات ہوگا کر جانا ہاں کیا آخیا مرو جی.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 ادھر دیکھ واقع تفہیز دا مطلب ہے کہ جیس وقت او اقامت جمع یا کوئی ذمہ داری اسنو سونپ دائے تو سونپ اندے وقت دے, دے چاہلیت ہوے۔ ایک ہے اس وقت آہلیت نہ ہوئے مثلا اس لئے بچہ ہے لیکن جیس نے جمعہ ادا کرامان دی باری آئیے اور سال دو سالہ رہن دے سنو گزر گئے نے کچھ وقت جگہ رہن دے سنو گزر گیا تو وہ آہل بن گیا تو وہ استنابت کے وقت میں حال بن گیا اب کون سے وقت کی عالیت مراد ہے تفویض کے وقت کی یا استنابت کے وقت کی नहीं नहीं। نائب بننے کے وقت کی میاں وہ فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وقت استنابت کیا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 تفویر نہیں آ, اختلاف جو ہو گیا بعد نے تفیر کا کہہ دیا کہتے ہیں بعد نے کہا وقت استنابت لیکن کہتے ہیں علامہ شورن بلالی نے اپنے رسالے میں یہ لکھا ہے کہ وقت اقامت ہے دیکھو نیچے اب والی عبرت و اہلیت نائب وقت اسلاتے فمیاں کیا ٹھیک ہے یہ مطلب وقت تفویض جہا ہے نا میاں ہوئے ان پاس چکرو یہاں دو چیزاں لیا کہ وقت سلاد جس کو وقت اقامت کہتے ہیں وقت اقامت عالیت اور وقت استنابت نائب بننا کیونکہ تفویض میں غلط کہہ رہا گلتی ہو گئی کیونکہ تفویض اور استنابت جڑا ہے نا فرق نہیں ہونا جس میں تفویض کرے گا نائب بن جائے گا نائب بنانے تشتنابت کا وقت آخو اقامت دا وقت دو وقت کیا وقت ہاں کی آخر وقت تفویض وقت ہے دوسرا ہے وقت ایک عام اب کس وقت مراد ہے اہلیت بعد نے بوکا مرد نہیں آیا دیکھو ایسے دیکھو علی برد اہلیت نائب وقت سلا لا وقت عمر اہلیت نائب وقت سلاد سلاد کے وقت میں ہے لا وقت لشتنابا وقت سلاد وقت کامت ہے وقت سلاد کیونکہ کامت سلاد کا وقت ہے نا مراد جی جی مطلب حتہ تفریح ہے اور مرے جی کہ اگر امارہ سبھی و ذمیہ جی کہ اس نے ذمی یا بچے کو امارہ امیر بنایا امارہ پڑھو کیا بڑھا جی امارا ل امر سبھی وزمی مل جمعہ کیا مل جمعہ فبالگا بچہ بالغ ہو گیا اسلامہ اور ذمہ مسلمان ہو گیا کامت ہوا اب تو ظاہر بات ہے کامت کون کہا لن فواد علی ماسری ہن وہ تو سراح تھا اس نے جمعہ کہہ دیا کہ جمعہ تم نے قائم کرانا ہے ہمارے یعنی کیا مطلب سلات و خطبہ تم نے پڑھنا ہے تمہاروں مرے سلات و خطبہ تم نے پڑھنا ہے یہ اقامت جمعہ قائم تم نے کرنا ہے اب بے خلاف سراتن ہاں جب وہ سراہد نہ کرے کیا کرے اس وقت ایسا نہیں یعنی اس وقت جو ہے وہ حقامت ان کو حاصل نہیں ہوگا کیا کیا کیوں کہ وہ اس وقت وہ ایک تو نااہل ہیں اور ادھر سے سراہد نہیں ہے ادھر سے سراہد نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں جو فداوا خانیہ ہے نا اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہاضا قول باغ ہے کیا کیا ہاں یعنی کیا مطلب وقت اقامت ان میں اہلیت ہو جائے کیا, کیا؟ مدبر. مانن لیکن راجیہ یہ ہے آدم الفرق کے لیے وقوع تفویض بات والے فلمود آدم فرق جو ہے راجیہ یعنی کیا مطلب کہ دونوں وقت میں کوئی فرق نہ کرو یہ اجتنابتمت تفیض باطل ہے اس وجہ سے کہ جب ان کو وہ مفت تفیظ کر رہا ہے جمعہ اس وقت اہلیت ہے نہیں جب اہلیت نہیں ہے تو بار ہوں اباطل ہو گیا لہذا علیہ فلمعتبر تو علیہ ہے اس کے مطابق معتبر اہلیت وقت استنابت ہے مقصد کیا کہ بھئی جب وہ سپرد کر رہا ہے نائب بنا رہا ہے تو با وقت استنابت ان میں اہلیت نہیں ہے جب نہیں ہے تو خانیہ والے فرما رہے ہیں کہ باطل ہے دونوں صورتوں میں زمانی بات کیوں رہی فرق یہ کرنا یہ فرق کرنا کہ بھئی سراحتا جب ایسا کرے گا تو ٹھیک با خلاف اس کے جب سراہت نہ کرے تو یہ سراہت اور غیر سراہت میں فرق نہ کیا جائے کیا کیا کیوں کہ تفویل ہی سرے سے باتل ہے اس وجہ سے کہ وہ حال نہیں ہے با وقت استنابت وہ حال نہیں ہے تو سرے سے تفیل باطل ہو گئی یا تفیل بادل ہو گئی تو آپ سراحت اور غیر سراحت کا کیا فرق کریں بھائی اب اس فتح خانیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی اہلیت جو ہے نا عمر یہ اصل میں خلاصہ میں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ عبارت جو ہے نا وہل فل یہ آخر تک یہ عبارت کے آخری جملے جو ہیں یہ کس کے ہیں خلاصہ کے ہیں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 نہیں ہوگا چاہے مسلمان نہیں ہو وہ مسلمان ہو جائے بال ہو جائے یہ خانیہ نے کہا باز کا قول ہے اور راج یہ ہے کہ سرات آدم سرات میں فرق نہیں ہے کیا کیا وقت بال اسلام پایا جائے ثابت ہو جائے گی نہیں ہو جائے دی ان انہوں نے فرمایا بھائی موتبر ہے اہلیت وقت استنابت اور وقت استنابت میں تو دو دونوں نہ وہ بچہ ہے وہ. ہے یہ تفویر باد ہے لیکن نہ آگے انہوں نے فرمایا رسالہ شرون برالی میں یہ ہے خلاصہ سے مانک سہوجی اس کے الفاظ مانا یہ جی ہیں العبرت الاہلیت وقت احامت لا وقت الزن بیا اب وہ وقت وقت تفویض وقت ازن وقت استنابت وقت اجازت یہ سب ایک مطلب ہے قبولہ پڑے گا ہاں جی اچھا جی انہوں نے صاف فرما دیا بھائی واقع کافی بادل عبارات معاذ اقتدی خلاف بعض عبارتوں میں اگرچہ اس کے خلاف کا مختصی آیا ہے لیکن فرمایا وہ صحیح نہیں ہے ہے کہ وقت اقامت آ ضروری ہے بول مرے والے ہاں سورت نہیں صحیح وہ صورت نہیں صحیح اچھا جی اگلا مسئلہ وقت تو لفا خطیب کیا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 یعنی حاکم نے اس کو خطیب مقرر کیا اور آگے خطیب بنانے کی ایزن سری نہیں ہے سمجھنے آگے یعنی اس نے یہ کہا نہیں آگے بنا اب اگلے کا ایزن وہ مسکوتانوں کے درجے میں ہو کیا اب یہ آگے نئے بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا ہاں یعنی چوپ جس بارے کچھ در پانا ہوا جائے تو اس میں ہے اختلاف لیکن یہ اینمبا کا اختلاف نہیں ہے جو اہل ترجیح ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے اہل تخریج جو ترجیح ہوتے ہیں نا یہ ان کا اختلاف نہیں ہے یہ ہے متاثرین کا اختلاف آئی یہ چیز اب وہ اختلاف کیا ہے بعض حضرات کا تین قول ہیں تین قول ہیں مکمل کتنے کے قول ہیں تین قول ہیں بعض نے کہا کہ استنابت فی الخطبہ کا وہ مالک ہے یعنی نائب بنانا کسی کو نائب گرفتن خطبہ کے اندر صرف لا متلقن متلاکن نہیں لیکن وہ بھی ضرورت کی وجہ سے اچھا اسخر اللہ متلاقن کا مطلب یہ ہے ہاں اسخر اللہ. اللہ ایک منٹ ایک منٹ استنابت فل خطبہ کا کیا مالک ہوگا تو بعض نے کہا مطلقاً مالک نہیں ہوگا چاہے ضرورت ہو جانا ہوگا ہاں اگر تفویر کیا جائے بادشاہ او حاکم کی طرف سے کہ تو استنابت کر سکتا ہے آگے نائب بنا سکتا ہے خطبے کا اور امام نماز کا وہ آگے کر سکتا ہے بعض نے کہا اگر ضرورت ہو تو جائز ہے بعض نے کہا مطلقاً جائز ہے تین کال ہوگا ادھر دیکھو بعد نے کیا کہا متلکن نہ جائے گا اگر تفریح ہو تو اب ٹھیک ہے بعد نے کہا اگر ضرورت ہو تو بعد نے کہا متلکن جائے گا یہ تین قول ہیں اور جو شارے ہیں اور مصنف ہیں وہ آخری قول کو پسند کر رہے ہیں جائے متلقنج اب سمجھ آئے گا ترجیح کیا ہے اس کو چھوڑا یہ لمبا مسئلہ آپ جنا آپ جنا وکیل مطلق کیا جمعن جو ہے نا یہ ہے فوات کے خطرے میں کیا فوات کی فوت حیثیز. ہونے کے خطرے میں ہے کیوں اس کا وقت ہے مادھو جی. تو اگر اس کو کوئی کمیاں کوئی اگر اس طرح مثلاً وہ کسی ضرورت کی وجہ سے بلا ضرورت خطیب نہیں کراتا تو یہ انتظار کرتے رہیں گے یہ حاکم سے پوچھنے تک بیڑا گرک ہو جائے جمعہ جاتا رہے جب فواد کے خطرے میں فکان المروبی بہی بل اس کے خلاف تو دلالتن تو اگرچہ نہیں ہے جس لئے ہاکم نائب بنایا وہ تو دلالتن آ گیا لیکن قضاء کا یہ حکم نہیں ہے نی. یہ ذہن میں رکھنا قاضی نی. جو ہے نا قاضی نی. جب حاکم قاضی بنائے گا نی. نی. تو قاضی اگلا نائب نہیں بنا سکتا قاضی قاضی نہیں بنا سکتا کسی کو وہ اپنا نائب نہیں رکھ سکتا کیوں کہ قضاء جہی ہے وہ شرف فواد پر نہیں ہے یعنی خطرہ فو دطرا تو نہیں نہ وہ جی, جی. اکڑا وقت محدود ہے جی. واہ وہ ظاہروں ظاہر سلطان یہی ہے ظاہروں جی. جی. جی. میں جی. ظاہر بار بارات ہیں اور ظاہر ان کی بارات سے یہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جی. ظاہر صرف ان کی بارات سے یہی ہے اس کا مطلب اس کے برخلا و خلاف ہے ظاہر ہے ففل بدائے بدائے کی عبارت پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کیسے ظاہر ہے کہ کلو من مالا کل جمعہ آتا مالا کا ایک عامت کہہ رہی جرا یعنی خطیب وہ اپنے غیر کو قائم کرنے کا مالک بھی وفن نجا یہ کتاب ہے امام ابن جروباش کی امام ابن واش یہ صاحب باہر کے شیخ المشائق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 اور پھر شار منیا کسی بھی قائل ہیں مرحان ابراہیم حلبی اسی کے قائل ہیں صاحب بار کے قائل ہیں صاحب نارسی کے قائل ہیں شرم العال عیسی کے قائل ہیں مصندف اسی کے قائل ہیں صاحب دورسی کے قائل ہیں اسی لیے اوے! اس کی ترجیح کے لیے انہوں نے مؤخر رکھا ہے جہاں جی ہوگا نا پسندیدہ گل آخر جا کر آ سمجھ لگی گل ہوں نا بالوں کا کئی بار تقدیم وجہ ترجیح ہوتی ہے بعض بعد تاخیر وجہ ترجیح علامت بن ایک ہے تاخیر तकدی... علامت علامت بعض ہوں جی جہاں ہوں شیر پڑھنا چوندہ چوندہ شیر آدھے آخر ترجیح مطلب؟ ہے کے نزد مرجا کتنے پہنچ جاتی ترجیح زیادہ اچھا جی. ٹھیک ہے مسل کشوگ لے ضرورت کیوں کہ جی میں او کسی کام میں مشغول ہے اکامت جمعہ تو زیادہ تفویض علاقائی نہیں وہی اللہ یعنی اوقان لا ہاں ایک ضرورت بالکل نہ ہوئے یا ادھر ایسا ہوئے کہ ادھر کا ادارہ ممکن ہو اور اقامت جمعہ اس کے بعد ہو سکتا ہو وقت نکلنے سے پہلے پہلے تو پھر تفیظ دوسرے خطیب کو نہیں ہو سکتی پھر انہوں نے فرمایا کہ اکامت جمعہ عبادت ہے دو چیزوں سے خطبہ اور سلاد اور موقف الر اول ہے ثانی نہیں ہے دن میں رکھنا ہوئے اے بڑی نقطے کی گل جی کیا کیا موقف الزن ار اقامت جمع عبارت ہے دو چیزوں سے خطبہ اور سلاد یعنی خطبہ پڑھنا تو نماز پڑھانا مارو مار مار, مار नहीं नहीं नहीं یہ ہے اقامت جمع لیکن جہاں اذن امام موقوف ہے أو سلطان وہ صرف کیا ہے وہ ہے خطبہ دینا تو دینا کیا مطلق والا جائز ہے یہ راجیہ کو ہی ہے جمے کیونکہ اصل یہ شرط ہے نا اگو آ رہا یہ شرائط جو شرط ہے خطبہ اس واسطے رانو دے لی سلا تمین امل جمع فسا ذکری لا وہ آدھے ذکری لا تو ملاد خطبہ کیوں سلا تمی جمع خدا آ نماز دوپہر آ گیا کئی نماز جمعہ اخلاف. میرے بھائی. اللہ شامی فرماتے ہیں آیا نا متلاقن بلا ضرورت بلا ضرورت فرمایا ہے. ہونا چاہیے سی اولا سی والا بلا ضرورت ہے باقی حق تک ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل اسے امداد دے حوالے جی گل لکھی ہونے تو گور کرو کہ جواز استخلاف للخطبہ ورسلات متلکن بے عوضر بغیر عوضر حال حضرت حال غیبت جواز استخلاف لسلات دون الخطبہ یعنی ادھر دیکھو ایک خلیفہ بنا کہ نو جرا خطبہ دینہ رہے وہ خطبہ دا خلیفہ قسم جا بناوے نماز دا جا بناوے دونہ دا جا بناوے عوضر نال بناوے بغیر عوضر دے بناوے سب ٹھیک ہے متلکن کون سب میں لگی جیگہ نہیں اے جار میں ہوں جی پڑا میں اسی طرح کسی نے آخان یار تا تو, تو نماز پڑا ٹھیک ہے سارا متلا کری اگے ایک نواں مسئلہ لکھا رہے کہ یہ معلوم ہو گیا بھی جواز استخلاف تو متلاق درست ہو گیا استنابتف استنابت نا درست, درست ہو گیا لیکن گل سمجھو گے وہ یہ اگلا مسئلہ کر جسل بیماری وغیرہ دا کوئی ہے تو اس نائب بنایا ہے۔ نائب خطبہ ہی پڑے گا نماز ہی پڑھائے گا بالکل لیکن جسے فقط نماز دا خلیفہ بنا دے اگلے کس <GOGO> وجہ کی وجہ حدث لائق ہو گئی اس نماز کسے اور ہو جی میں بنایا ہوں دیکھا گے نماز اندر ہون ہو بعد بنایا یا نماز شروع ہونے پہلو بنایا کیا نماز والے شروع نہیں کی میرا بولو جا ٹیا تو میں نماز پڑھا وہ فرمند نے اگر اندر شروع ہون تو بعد جڑا بھی اس کی اقتدار کی سلاحیت رکھد استخلاف درست ہے جڑا مختی بن سکلاف دروست ہونے پہلو تو خطبے تو بعد کیا, کیا؟ ہوں خلیفے ہون ایدہ خلیفہ نائب وہ بنے گا کہ جڑا خطبے حاضر ہو چکیا ہوئے یا بعض حصہ خطبے کا سن چکیا ہوئے اور اہلید بھی ہو مسلا بڑا جائے بالکل ایکلیت نہ یا پورا خطبہ یا بعد حصہ سنے اہلیت بھی ہوتا دی اور اہلیت اقتداد مراد جانیت بننا امام بننا درست اگر پیچھے امی کھڑے دی پیچھے اقتداد درست اگے امام نہیں بن سکتا مختلف دل ایکت بہی یعنی اس کی اقتدائے. سمجھ نہیں بات کیا مروئے مسئلہ بڑا بریف مسئلہ ہے نمبر ایک انہیں بھئی اگر نماز شروع حال نہیں کی تھی خطبے تو بعد انداز انداز حد سرگو جب کوئی عذر ہو گیا تو نماز خلیفا مقرر کیا دے شرط ہے کہ خلیفہ خلیفا مقرر کرنا ہے نا اندر دو چیز ہو ایک تو امام دی اہلیت ہوجا خطبہ کال جہ بات سن چکا ہو ن مسلے یار میں سر گانٹے پینے کے لندن میرے پیچھے پی گیا کر سو نبے منٹ چنگی لمبی گل کر چار سو نبے ہاں ہوں سمجھ لیا جی کہ نہیں مسلا جے شروع کر ہے نماز تو پھر صرف امام بننے دی سلاحیت پیچھے خلیفے ہوے خود میں سننے والے شبد کو نہیں ہاں نماز اچھا میں گزر لغت شارہ فیل فواد بے فتح ال مکان لا لی <سجد> شارا فل فواد کا مانا بن جائے گا فوت ہونے کی بلند جگہ پر ہے سمجھ لگتی ہاں یعنی جا فوت, <دلیجد> فوت ہونے دا بہت اگمان ہے <سجد> بہت خطرہ ہے. تاما خطرے دم چار اگے یار ہاں ما دا دیدی دیدی. ہا آب او پیام ہوئے ان نجع فی تعداد جما یہ لکھے نا گا پھر بس اتنے تک رہن دو جفظ بولتے افطا کی وجہ ماض افتار جیسا نظام ہے محض مفتی ہوگی تحقیق کریں گے اس بارے شہریت شہریت اسی طرح حق ہے. ثابت ہو نہیں. ہاں اقامت دان حق ہونا ہے. مفتی وہ جس لو کافرے اقامت حق انہوں ہو اگر وہ بھی نہ ہو تو آسلم ہو کے خطے کر رہا جی آ رہا مطلب جما تھا پڑھ گا یار نو پڑھ گا جمع بالکوا سوچتے نہیں کا جمع ہے کہ دارال اسلام پہ ہاں ٹھیک